به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد كما يشاء ولا يظلمون فتيلة أولو كيف يفترون على الله الكذب وكفاب وفرور بإذكر وليه ونعوذ بالله من شرور فسناهم سيئة عمالنا من يهدن الله فنعوذن له من يهدنه فلا هادي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله عما عباد طول الله من الشيطان بسم الله المقهر الرحيم وعمى من خاء مقام ربه ونهن عن الهباء فإن الجنة هي سدری ویستی محن لوک دسمادی آواز آ رہی تین محکم محترم اور دوستو مجھے یاد ہے کہ ہم جب نومی کے میں داخل ہوئے سن سو میں اس طرح ہوا آواز سیٹ آ رہی ہے سب کو آئی وہاں پر گونج نومی جماعت میں داخل ہوئے جاتی اسکولوں کا حساب تھا وہاں پر یہ حکم نامہ ہے جی کہ یہاں ایک چیز شروع کی جائے گی اس کو جمناسٹک کہتے حامد بہار میں تھے وہ کیا چیز ہوگی پتہ تو انہوں نے کہا جی پہلے اس کے لیے آپ کے ماسٹر کو لے جائیں گے تو اس کو تربیت دیں گے تو ہمارے ڈریڈ ماسٹر صاحب کو لے گئے تو ان کو ڈیڑھ مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد انہوں نے واپس بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم جب وہاں چلے گئے تو چالیس دن تک تو ہمیں دوڑاتے رہے چالیس دن تک جب راسٹر کا کوئی کام انہوں نے نہیں دیا جو ہےمناسٹ للاگیا لگاتے ہیں بڑا رکھا ہوتا ہے گوڑا سا لکڑی کا اس پر کلا بازی کھاتے ہیں اس کو کس دن لے جا کر دکھاؤ جی تو خیر وہ انہوں نے کہا چالیس دن تو ہمیں خالی کر رہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے جوڑ پٹھے ہڈیاں نرم ہوں گی وہ جب چالیس دنوں میں یہ نرم ہو جائے گی تو پھر آپ چھلانگے لگا سکیں گے پھر آپ کو نقصان نہیں ہوگا یعنی آپ نے ہم استعداد پیدا کر رہے ہیں چالیس دن تو ہم دوڑتے رہے چالیس دن بعد سے انہوں نے اپنی کام سکھایا درزی کے بعد اپنے بچے کو سکھانے کے لیے بیچتا ہے نا یہ غریب آدمی ہو اس کے ہمارے وہ بیٹے دونوں کے ساتھ سنا رہے تھے اپنے یہاں مدرسہ ہمارا نہیں فل کا اس کے ایک بچے کا کہ یہ سلانے کا بیٹا بڑا ہے جن نے کہا کہ انہوں نے کہا پہلے باپ نے مدرسے میں داخل کیا مدرسے سے اٹھا کر دردی کے بعد بیٹھ گیا کام سیکھے وہاں کہ وہ آج جہاں اس کو بھیجتے ہیں بس وہ سر جگا کر چلا جاتے ہیں دردی پہلے کہتے ہیں چلن مارا ہو جاؤ جی گلکی لاؤ جی داغا لاؤ جی سوئی لاؤ جی بٹن لاؤ جی جھاڑو دو جی کام کون سے کرتا ہے جی جھاڑو دیتا جائے داغے لائے جی استاد صاحب کو گانے ضرورت ہے اس کے لیے جاؤ جی پھر آج استاد صاحب دیکھتا ہے کہ جو کاج کرنے والا تھا وہ تو بھاگ دیا اس کو جو ہے تو سلائی پر بٹھا دیے پوچھ کھڑی ہوئی ہے تو آپ اگر اس علم بڑھنے والے کو اگر نہیں سکھائیں گے کاج کا دھاگا ڈالنا ہی ہوتا تو بارہ کام رک جائے گا اس کے فائدے کے لیے نہیں اپنے فائدے کے لیے تو اس باتیں دراؤ سوئی میں داغا ڈال کے کتنے اس طرح کرتے ہیں یہ ایک بار دو بار تین بار اس کو سکھاتا ہے پھر اس کو بٹھا دیتا ہے تو پروموشن ہو گئی یہ فلم بھرنے سے آگے آدھی گا کاج کرنے پر آ گیا. پھر بیٹھا رہتا ہے بیٹھا جیسے اس آسرے میں کہ اگر یہ بات استاد صاحب بٹائے گا تو سیکھیں گے پھر استاد صاحب دیکھتا ہے کہ سلائی والا جو بھاگ گیا تو اگر اس کو سلائی پر نہ بٹھائیں تو یہ کام سارا رکے گا جی تو اس کو وہاں بٹھاتا ہے کہتا ہے یہ مشین لو یہ اس پیسے چلاؤ گے کون کے فائدے نہیں اپنا کام جو رکا ہوا تھا اس کو چلانے کے لیے بس وہیں پر بیٹھا ہوتا ہے یہاں تا کرتے کرتے کرتے جس وقت استاد تھا اتنا برا ہوتا ہے نا کہ کیسی چلا کے اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا کٹائی کرائے میں آپ جو ہے اگر کٹائی نہیں ہوگی تو دکان نہیں چلے گی تو اب کیا کریں جی اب کہتے ہیں لڑکے کو کٹائی سکھاؤں سکھاؤ جیسے جو ہے اس کو کٹائی سکھاتا ہے تو پہلے ہوٹل ماسٹر صاحب علی مثال بیان کی تھی پہلے اقتدار پیدا کرتا ہے یہاں پر بھی استعداد ہوتی ہے استعداد پیدا کی جاتی ہے گھر بھی استعداد دیکھتا ہے کہ آیا اس پیشے کے لیے یہ اپنا اپنی جان دیتا ہے یا وقف کرتا ہے اپنے آپ اس پیشے کا یہ ہوا یا نہیں ہوا جی کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے وقت کو اپنی جان کو اس پیشے کو دیا ہے کہ نہیں دیا کو تسلی دے ہوتی ہے کہ اس نے دے دیا تو پھر اس کو سکھاتا ہے وہ ایک آدمی ہمارے بڑے بزرگ حافظ بزر جامع شہید رحمتہ اللہ علیہ اٹھارہ سو ستون کی جنگ آزادی میں شاملی کے میدان میں شہید ہوئے تو ان کے پاس آدمی آئے جن کہا بارہ تجزیات سکھائے بارہ تجدیات ہمارے سلسلے کے دوسرے درجے کے فکروں میں پہلے درجے میں مرید ہوتا ہے پھر دوسرے درجے میں ہوتا ہے ذریعے میں ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ بارہ کس بیاس سکھا دوں ہم نے اتنا عرصہ بزرگوں کی خدمت کی ہے اور اتنا عرصہ ہم کے پاس رہے ہیں آج بھی کی ہے خدمت کی ہے تب ہمیں چاہے تو بارہ کس سکھائی ہے کو پہلے تو سکھا دیں خواجہ محسوب صاحب شہر کے شہر ہے کہ دلوزر ہوئے کسی کو دوں میں میری مفت کی میں کا کیا مانا ہوں برپودا میں کا کیا مانا ہوں <تصفيق> باہر ساتھی کھا کرتے ہیں خاصا پڑے گی ڈاکٹر پتا کچھ نہیں کتنا کرتے کیا کہا کیا نہیں کہا بیچارا ناراض ہوگا کہ مجھے بھائی میری پوچھ کر میں شراب کو کہتے ہیں شاید نشے کی وجہ سے شراب کی تصویر دیتے ہیں لیکن یہ تجبیب ہے اس کو بند نا تھا بند کرنے کا تھا بھی تھا استغفار پڑھیں ذرا نا استغفار پڑھیں ذرا دیکھا آج وقت ضائع نہ کیا کریں بات نہ ہو رہی ہو تو آج واضح کہے بات آواز نہیں آ رہی ہے جس وقت آپ کا دل پورا نہیں لے ہوتا تو مجھے محسوس ہوتا ہے ذرا ہمیشہ آدمی جو ہے نا اپنا وقت ضائع نہ کرے بولنے والے جو وقت ضائع نہ کرتا کہ آواز صحیح آئے کیا آج کیوں آواز سیکھنے آ رہی ہے ہم نے کہا کتنی ہم نے خدمت کی ہے بزرگوں کی تب یہ دولت ہمیں دی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میسج دے دیں اور پھر جو یہاں پر بھی استعداد دیکھی جاتی ہے کہ امام ولیفہ رحمت اللہ علیہ پڑھا رہے تھے ان کے پاس طلبا ہوتے تھے تو بڑی حیثیت جو ان کے طالب طالبان گزرے امام محمد صاحب اور امام ابو یوسف صاحب امام ابو یوسف صاحب غالباً غریب خاندان کے تھے اور گھر پر تنسپی رہتی تھی تو ان کی والدہ صاحب کو بڑا بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ ہمارے بیٹے کو اس مودی صاحب نے پکڑ لیا ہے اور مسجد میں بٹھا دیا ہے ہمارے گھر میں تنگ دستی ہے اور یہ کوئی کام کر نکل کر تو ہمارا کوئی گزارا چلے تو ایک دن تو وائی لڑنے کے لیے اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو سنے کیوں یہاں روک کر رکھا ہوا ہے کس لیے روک کر رکھا ہوا ہے تو وہاں مجھے رحمۃ اللہ کوئی ان پر کے پیری جلال ہوئی تاریخ ہوئی تو انہوں نے کہا تمہارے بیٹے کو میں نے اس لیے رکھا ہے کہا کہ شاہی خاندان کو شاہی دفتر پر پر کے تیل کے ساتھ فالوجہ کھائے کی والد صاحب چلی گئی تو مام عزف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ارون رشید بادشاہ کا کاغل قزاب بنا میں چیف جسٹس نے اسی لاکھ مربع نیل حکومت کا پاکستان کا کتنا رقبہ جی آٹھ لاکھ دس پاکستانوں جتنی یہ تو برباد کلومیٹر ہے نا آپ نے جو بتایا ہم نئے دور کے نا ہم تو میل کہہ رہے ہیں تو یہ گویا اٹھارہ پاکستانوں جیتنی اٹھارہ پاکستانوں جتنے حکومت کے کاج القزا بنے کہتے ہیں کہ شاہد اس خان پر میں بیٹھا ہوا تھا اور فالودا ڈالا گیا اور اسے پستہ کا تیل ڈالا گیا اس نے اس کا فرمایا تھا کہ میں اس کو اس کام پر میں نے لگایا ہوا ہے کہ شاہی شاہد خان پر بیٹھ کر اور پستہ کے تیل کے ساتھ یہ کھائے آئے شہر عزیز مولان نزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں واقعہ لکھا ہے مکب کروا میں ایک فقیر کھڑے تھے اور آدمی سے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے کچھ دو دوسرا نے دیکھا کہا اچھا بل آدمی اور بھیک مانگ رہا جلد کے بندے تھے ان کو بڑا جلال تاریخ کو ہاتھ سے پکڑا اور اندر رکھیا کیا آپ نے ساتھ تو کروایا جب سواف کروایا تو یہ جو مالدار آدمی تھا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ بزرگ جب قدم اٹھاتے ہیں اور قدم رکھتے ہیں کبھی قدم کے نیچے سونا ہوتا ہے کبھی قدم کے نیچے چاندنی ہوتی ہے کبھی کدم کے نیچے ہیرے ہوتے اورانے کے بعد کہا کہ یہ دولت اللہ نے دی ہے اور تو اسے جو سوال کیا تھا وہ سوچے کچھ فائدہ دلانے کے لیے ہمارے یہاں پر ایک فضل الرحمن اللہ ہوتے تھے ہوتے تھے اس پرانے سچوں کو شاید یاد ہوں ہم نے قصہ سنایا ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے شاہ رویز واضح رحمۃ اللہ علیہ سے فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ میں ان سے ملنے کے لیے کیا کہتے میرے پاس ایک خدر کی چادر تھی چار سدے کے علاقے کی بنی ہوئی تو, تو شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے تھے بڑی خوبصورت ہے بڑی نفیس ہے بڑی اچھی ہے کہتا لگتا مجھے شرمندگی محسوس ہوئی میں نے کہا کہ حضرت سے آپ ہی لے لیں کہ بار بار اضرت فرما رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت ہے بڑی اچھی ہے تب میں جیسے کہ میں کہا آپ لے لیں نے لی کہ جب میں آ رہا تھا تک ایک بڑا خوبصورت اور بڑا نصیب قیمتی کمبل مجھے دیا تو اصل میں وہ قیمتی کمبل, کمبل دینا چاہتے تھے ایسی معمولی سے اجازت لے کر قیمتی کمبل دینا چاہتے تھے لیکن ایسے انہوں نے ایک اس کے لیے بہانہ بنایا تو بغلی تالاب وہ سودا ہے جس کی آپ سے بات کر رہے ہیں کہ اس کے آگے بادشاہ جو ہیں وہ کوڑیوں اور پیسوں کے بدلے میں بکا کرتے ہیں جی تو جنوبی افریقہ میں خانے تو وہاں ہمارا خدا نتخان نے ناک پڑی انہوں نے کہا کہ دیکھ کر ان کو شاہ ہوں کہ سر جھک گئے ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے وہ سودا ہے جس کے آگے بادشاہ کوڑیوں اور پیسوں کے بندے بکا بےکس مران ذخیرہ صاحب احمد اللہ نے فرمایا مدینہ منورہ میں کہ یہ سارے مدینہ منورہ کے بازار کا پیسہ جو ہے یہ میرا پیسہ ہے جس کو چاہے اللہ سے مانگ سکتے یہ ہم دنیا دار جو ہوتے ہیں یہاں تو جھگ جھگ بک بک کرتے ہوئے اس دنیا کے کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک چوکی دار ہوتے ہیں کماتا یہ ہے گنتا یہ ہے سبالتا یہ ہے پریشان اس کے لیے یہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے تعلق والے بندوں کو اس کے لیے پریشان کیے بغیر اس کے سارے فوائد ان کے قدموں میں ڈالتا ہے بعض آدمی کمانے پر مقرر ہوتا ہے کمانے کی تکلیف یہ برداشت کرے گا سنبھالنے کی تکلیف یہ برداشت کرے گا اس کے لیے پریشان یہ ہوگا اور فائدہ اس کا ایک صدر بھی نہیں لے سکے گا فائدہ کوئی اس کی قسمت میں نہیں ہے سوائے اس کو دیکھو پچھلے دو, دو مہینے پہلے جبکہ گندم کا بھوسا صاف ہو رہا تھا. اخبار میں خبر آئی کہ فلان نواز فائرس کے مریض تھے لیکن اپنے کھلیان میں گئے تھے گندم کو صاف ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے گندم کو صاف ہوتا دیکھنے کے لیے توبہ کہ ایک وقت میں اس دنیا کی ایسی محبت دل میں آتی ہے کس کو بیٹھ دیکھ, دیکھ کر آدمی کو لطف آتا ہے پیسوں کے گننے میں لطف آتا ہے زمینوں کو دیکھنے میں لطف آتا ہے جائیدادوں پر پھرنے میں لطف آتا ہے تو دیکھنے کے لیے گئے وہاں گاڑی بیٹھے ہوئے تھے ساگ بھوسے کو آگ لگی اور تو کوئی بجانے والا آدمی موجود نہیں تھا یہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے آگ گاڑی کو لگی اور یہاں تک کہ تکاڑی میں جل کر کباب کے باہر جلد ہم دوسرے کھائیں گے اور جونسبرگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو افریقہ سونے والا ملک ہے تو مدرسے میں مدرسے والوں کا مہمان تھا بڑے اللہ والے والا والا لوگ مدرسے والے تو اتنے میں ایک مہمان آپ بیٹھتے ہی اس نے شروع کر دیا کہ ڈیڑھ کلو سونا یہاں سے دوں گا پھر دبئی میں جا کر بیچوں گا یہاں وہ جو ہے تو ہارڈ ہوتا ہے وہاں اسکر ہوتا ہے وہ دو ڈاکٹر صاحب باندھوں کے ساتھ لگ گئے اتنا طبیعت اور بہ جایا اور مدرسے والے جتنے پریشان ہوئے کہ تو اضر مولانکری ساتھ یاد آئے کہ, کہ یا اللہ اس چند سے میں ان کے پاس رہ رہا ہوں کوئی دنیا کی بات ہی نہیں ہو رہی دین کی آخرت کی اور امت مسلمہ کی خبریں سنتے ہیں لگا کر اخباروں کو ساری معلومات لوگ آ کر جہاں جہاں مسلمانوں پر کوئی تکلیف ہے کوئی مصیبت ہے کوئی ان کو ضرورت ہے اس کا چرچا تذکرہ ہو رہا ہے علم کا تذکرہ ہو رہا ہے مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے دین کا آخرت کا ذکر کا ہے اور آج بھی نہ سونے کا تذکرہ شروع کر دیں یاد ہے وہ کسی الیکشن کو خاموش کرایا مہمان کی بہترانی احترامی بھی نہ ہو اور خاموش بھی ہو آج بھی دل میں نہ ہے کہ سارے ہی ایسے ہو جائیں تو دنیا کا کام کون کرے ہم دل میں ہی سوچتے نا کھا تھا خدا سے بولو کار بسوں کی کار بسی میں چلی تو اگر اس درجے کے تقبہ کو لے آؤ جیسے اللہ چاہتا ہے تو بنی اسرائیل تو امت مسلمہ سے کم حیثیت کے لوگ تھے اور ان کو اللہ نے آسمان سے روزی اتار کر دیے بن اسلوا اتارا ہے سب بہتر روزی اللہ اتارے اللہ کا اللہ درست ہو جائے تو آج بھی کیسے نظر آتے اللہ سے ہونا کہ دنیا کے کسی چیز کی کوئی حیثیت ہی نظر نہیں آتی مال کی پودے کی پیسے کی جائیداد کی کرسی کی صدارت کی وزارت کی کسی چیز کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی اور دنیا میں گاہ بھی لگتا ہے تو اللہ تعالی کا حکم پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ برتنے میں سے اور انسانوں کی خدمت کے نیت انسانوں کی خدمت کے نیت کر کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کس چیز سے میں پلوں گا میری روزی جانچ آئے گی روزی اللہ نے مقرر کی ہوئی مام دسن سل وہ یاد اور مستقرہ اور کوئی جاندار سی زمین میں ایسی نہیں ہے جس کی روز ہی اللہ کے ذمہ نہ ہو اور اللہ اس کا مستقل ٹھکانہ بھی جانتا ہے کہ کہاں اس کا مستقل ٹھکانہ ہونا چاہیے اور آر ٹھکانہ بھی جانتا ہے ہیں اللہ کہ کیونٹی تھک چلتے, چلتے چلتے تھک جائے تو اس کو کیا ہو تو اتنی سیونٹیوں کی کالونیاں اتنی بارشیں ہوتی ہیں سیلاب ہوتے ہیں طوفان ہوتے ہیں سب کی اللہ نے حفاظت کے بندرس کیے ہوئے ذمے ہیں خط میں پڑ دیں نفسلنت کا دیکھو آدمی نہیں مرتا اس وقت تک جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے فتخ اللہ لہذا اللہ سے ڈرو فتق اللہ عوج ملوں. عوج ملوں. فت تخ اللہ واج بلو واج ملو کے طلب کرنے روزی کے طلب کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو اچھا طریقہ اختیار کر اللہ نے تو دیر ہی دے تیری قسمت کی روزی تو آ کر رہے گی اب مرض یہ غلط طریقہ اختیار کر کے حرام کر دیا اس کو یا اچھا طریقہ کر کے اس کو حلال کر دیا وہ تو ہوگا تو دنیا میں جو آدمی لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی لیے ہمارا باندھا کراچی میں تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں سعودی عرب سے میں آیا ہوں پیسے میرے پاس ہیں لیکن اب بے کار بیٹھے ہوں میں نے کہا کپڑے کی دکان کھول دکان کھولی کچھ دنوں کے بعد آپ سے کہا دکان نہیں چل رہی ہے تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ سخت مزاج ہے سخت مزاج آنے یعنی والے آدمی کا لحاظ نہیں کرتا ہے میں نے کہا کہ آپ اپنے مزاج کو درست کر لیں اور نے کہا وہی سر دنیا کے لیے خوش آمدید نہیں ہوتی ہیں کہ میں دکان پر بیٹھ کر لوگوں کی خوش کروں دنیا کے لیے محر فردار یہ دکان پر آنے والے آدمی سے کھندہ پیشانی سے ملنا سلام کرنا اس کو بٹھانا اس کو چائے پلانا اس کو پانی کا پوچھنا یہ تو مسلمان کا حق ہے یہ تو مسلمان کا حق ہے یہ تو اس لیے کرنا ہے باقی اللہ آپ کی روزی اس کے ہاتھوں میں لکھی ہوئی اس کے ذریعہ لکھا ہوا تو آ جائے گی نہ لکھا ہوا تو آئے گی نہیں ہمارے گاجی صاحب سے بڑی کاروبار چلتا ہوا تو کچھ دوسرا آدمی کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اس نے کہا جی صاحب کاروبار کا طریقہ بتائیں گے سننے کا جی کہ ہمیں تو ایک ہی طریقہ آتا ہے سامنے کاروبار شروع کیا دکان کھولی اس لیے سے آنے والے بھائیوں کی خدمت کریں گے جو آدمی آتا ہے بٹھاتے ہیں پیار سے اس کو چائے پانی محبت کی بات کہتے ہیں اس کو اس لیے کس کام پر حق ہے یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے سودا لیا اس نے تو الحمدللہ نہ لیا تو الحمدللہ مارکیٹ کے ساتھ کیا سال ہے مجھے بات ہم دستیے کہ اگر بیٹھ جاتے ہیں بس سارا دن آنے والوں سے آو بگت کرتے ہیں اور جو اللہ نے قسمت کی روزی لکھی ہوئی ہے وہ مل جاتی ہے ہمارے پولیس کے افسر تھا تو یہاں پر آئے چار مہینے کے لیے ان کو بھیجا تھا وہ واپس آئے تو مجھ سے کہا کہ میں ان سینئر افسروں کا کو کوئی خیال نہیں کرتا میرا کیا بگڑے ہے کیا ہاتھ میں کیا ہے لیکن میں نے کیا ہاتھ میں کیا ہے میں, کی میں. میں کیا نہیں برسودا اس بار کو دوسرے پہلو سے لیا جاتا ہے اس کو اس پہلو سے نہیں سوچنا ہوتا دوسرے پیرو سے سوچتے ہیں یہ آپ کے بڑے ہیں آپ کے سینئر ہیں ان کا آپ پر حق ہے اس حق کی خاطر آپ ان کی قدر کریں ان کا لحاظ کریں ان کا خیال کریں یہ آپ کا کچھ نہیں بنا سکتے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یوں سوچا کرو یوں نے سوچا کرو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یوں سوچا کرو یہ میرا کچھ نہیں بنا سکتے ان کے ہاتھ میں کوئی بنانے کی چیز نہیں ہے. بنانا اللہ نے بہت ہی بےوقوبی والی سوچ ہوتی ہے بہت گٹیا سوچ ہوتی ہے کہ ہم نہیں کی کرتے یہ بات کا خیال کرتے ہیں کہ کل آئیے بھی مجھے اس کا بدلہ دے پتنی کل تجھے پڑھاتا ہے کہ نہیں آتا ہے اور کل تجھے پڑھا گیا پتنی یاد میں پیش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور پیش ہو بھی گیا پتنی تیرے فائدے کی صورت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اگر کرتا ہے تو پتنی سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کتنے احتمالات ہیں جی کتنے شک ہیں اس بات تو تو اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتا ہے جب جبکہ کہ نیکی کتنی قوت بیان کی گئی ہے نیکی کتنی قوت ہے جی فرمایا گیا کہ جب زمین پیدا ہوئی تو یہ لرز رہی تھی دوڑ رہی تھی آدمی کا سرحانہ مشکل تھا ہے. اللہ نے اس پر پہاڑوں کو ڈالا جنہیں اس پہ ٹھہراو پیدا کیے گورافی والوں سے پوچھو نا زمین میخوں کی طرح کام کر رہی ہے بڑے بڑے میدانوں کو پہاڑوں نے پکڑا ہوا ہے پہاڑ میخوں کی طرح کام کرتے ہیں بڑے بڑے میدانوں کو پہاڑوں نے پکڑا ہے بر صغیر کا جو ہے خطہ اس کو ہمالیہ نے پکڑا ہوا ہے ہمالیا کے پاڑوں میں ساری ہمالیا کی شاخیں جو آپ کے افغانستان سے وہ وہاں تک جاتی ہیں برما تو پہاڑوں نے اس میں ٹھہراو پیدا کیا پھر پاڑوں سے زیادہ قوت والی چیز لوہ ہے جو پہاڑوں کو سوراخ کر دیتا ہے اور لوہے سزا قوت والی چیز پانی ہے یا آگ ہے جو لوہے کو پگلا دیتی ہے اور پانی سے قوت والی چیز لوہے سزا کوت والی چیز آگ ہے جو لوہے کو پگلا دیتی ہے اور آگ سے قوت والی چیز پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتی ہے اور پانی سے زیادہ قوت والی چیز ہوا ہے جو پانی کو اڑا دیتی ہے تو با یعنی وہ ہوا جو چلائی اللہ نے تو بہری جہاز خلیجے بنگال سے اٹھا کر ڈاکہ میں خشکی پر پھینک دیا اس نے. اتنا بڑا جہاز تھا کوئی کرین نہیں تھی کہ اس کو سمندر میں اتار سکے اس کو وہاں پر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا پھر لا کر دوبارہ بنایا گیا تو بہ قومی ہاتھ کے بارے میں اللہ کا حکم ہوا تو فرشتہ نے پوچھا کہ بیل کے نسنے کے برابر ہی ناک کہ بیل کے نسنے کے برابر ان پر آواز کھولی جائے کہ توبہ توبہ ایسے اس ایسی اگر کھولی گئی تو کسی چیز کا نام و نشان ہی نہیں رہے سوئے کے, سوئی کے, ناکے کے برابر آواز کھولی گئی سوئی کے جو سراف ہوتے نا تو نو ایف نو ایف کد والے انسانوں کو آواز سے اوپر اٹھاتی تھی اور زمین پر زور سے مارتی تھی سخرا لئیم سب ری ہن سر سر آتی سخرا لئی سب السمان ایسی سخت ہوا تھی تو تمہیں بات ہو سات راتیں اور آٹھ دن چلی ان پر اس کے بعد لوگ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کنیں پڑے ہوئے ہیں کھجور کے ڈرگ کی ترن کے کٹ اللہ ہوا کی قوتیں ہو کیس سے زیادہ قوت والا عمل یہ ہے کہ مومن اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے پہاڑ لوہا آگ پانی ہوا کی قوتوں پر صدقے کا عمل جو ہے اس کی قوت بھاری ہے آئے ہوئے طوفانوں کو روک دے پلٹنے والے حالات کو روک دے یہ عمل کی قوت ہے کسی بندہ نے سنایا یہ بات سنائی جی کیا آدمی آج دستے وہاں سے مسجد کے لیے چند دو چند مسجد کے لیے تو خیال آیا کہ نیت کر لے کے بیمار ہے کہ اس کی چپا جائے یہ سمل سے نیت کرنے کے بیمار ہے اس کی के کے بدلے میں को کو کر لیں پھر خیال آیا کہ مسجد کا چندا دینے کا عمل جو ہر سہ دراز جب تک مسجد قائم رہے گی صدقہ کا کی شکل میں چلے گا اس کو بیمار کی شفا کے بدلے میں دے دیں اتنا گٹیا سودا کر بدلے میں بیمار کی شفا لے دوائی سے ہو جائے گی آج نہیں تو کل ہو جائے گی پرس ہو جائے گی بعد شفا ہو جائے گی اتنے بڑے عمل کو ہم بیماری کے بدلے میں دے دیں جی وہ بیان میں نے کیا تو خیال دیئے ڈاکٹر صاحب صاحب اور صاحب یہ خفا ہوا ہے کہ تو بیان میں کہا ہے کہ دنیا کے کاموں کے لیے وظیفہ نہیں پڑنا چاہیے عمل نہیں کرنا چاہیے کہاں سے کہا ہے تم نے ہر جگہ صلات حاجت پڑھو یہ کرو وہ کرو ترغیب آئیے. اس کی بھائی کہا ٹھیک ہے جائز ضرور ہے بات سو دے کی کیا سے ہم کہیں کہ دور کا آٹار میں پڑھے چاہیں تو آپ کو شام کا کھانا دے دیں اور دو دن صبر کر لیں تو آپ کہہ ایک مال دے دیں تیس لاکھ کا سکل برآمی کیا کہ دو دن بھوکا رہ جائیں گے جی دورے کے بندے میں بجائے شام کی روٹی کے مال مل رہا ہے شام تو صبر کر لیں گے جی دو دن بعد مال لیں گے کتنی بیماری ہوئی ایوب علیہ السلام کو اور کسی دن اپنی بیماری کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ اتنی مال مالی حیثیت والے اولاد مال دولت بڑی حیثیت اور بیماری میں یہاں تک حال ہو گیا کہ بستی کے لوگوں نے بستی سے باہر کر دیا کہ یہ بیماری اور لوگوں کو لگی تو تکلیف ہوگی سوئی پاس ناراج صرف ایک بیوی جو دن کو جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اور رات کو اس آٹا لے کر آئے اور یہ دو بندے اللہ کے اس پر گزران کریں یہاں تک ایک دن جو کیڑے نے کاٹا زخم میں اتنے زور سے کاٹا کہ زب ختم ہو گیا اور اختیار زبان سے نکلا رب انی مسنی عبد الران کار حمر راہ میں اللہ مجھے تو کون تقریف تکلیف اور تو رحم کرنے والا میں بہت بار رحم کرنے والا وقت اللہ کا عمر آیا کہ اور کچھ برج لکھ حاضہ مختص بارزوم اشراف ایڑی کو یہاں پر مار جو پانی نکلے گا یہ ٹھنڈا ایک پانی ہوگا اسی کو تو اسی سے نہا یہ جو نہ دم کرتے ہیں ہم جیسے یہ آیت سے سابت اور پانی پلانے کے لیے ہم دم کرتے ہیں وہ اس ہے ثابت آئے سابت ہمارے بلا صاحب رحمۃ اللہ لے کے ایک سعودی مہمان آئے ہوئے تھا تو کوئی آدمی اپنے کسی دم کے لیے کسی آیا تو میں نے کہا کہ حسد سے بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے حسد سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ توحید توحید بہت کرتے ہیں معمولی معمولی بات آپ شرک شرک بدڑ بدڑ کہہ دیتے ہیں تو گرد موڑ پیچھے میری طرف دیکھا جائے کسی <تصفح> آدمی کا حسد سے آدمی بیمار ہوتا ہے کلر بیمار کرتے ہیں اللہ بھی مار کرتے مار ہوتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آدمی سوجی ہے اور میں یہ میں کہا جی وہ ایوب ال ربی ان شیفان آزاد یہ اللہ مجھے پکڑا ہے نے اس تکلیف کے شیطان نے حضرت کیا تھا ان کی مار دولت آرام صورتحال اور زندگی کا اور یہ دربار لائی مجھ سے اتنا سب کچھ ملا ہوا تو خود ہی شکر گزار بندہ ہو گئی تو اس کے حضرت کے نتیجے میں یہ بات آ گئی تو سب آدمی پھر کے اندر مجھے کون سا مولسا دلیل دے میں کہا چلو دوسرا بار بھی کر دوسرا توپ بھی فائر کرتے ہیں دوسری توپ بھی فائر کرنی چاہیے یہ دم کو بھی نہیں مانتے ہیں دوسری بھی فائر کریں یہ دم تو ہم یہ جو پانی سے دم کر کے نہلاتے ہیں آدمی کو اور پانی پلاتے ہیں تو یہ تو اس سے مستفا پانی پینے کا بھی کہا گیا نہانے کا بھی کہا گیا تو لاہور میں فیصلہ باد کیا تو وہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا یار یہاں کی ایک ڈاکٹر ہے جسے جس چار مہینے لگوائے تھے بڑا اچھا تبدیلی کا کام کرتا تھا اور وہ غیر مقلد عہل عدیث ہو گیا اب آپ روزانہ جھگڑے کبھی کہتے اسلام کرتے دعا نہ ملاؤ کبھی کہتے ملنے کچھ آدمی آیا جا کے کھڑے نہ ہو جاؤ کبھی کیا روزانہ کوئی نہ کوئی جھگڑا اس نے کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے اور باقی ڈاکٹروں کو اس سے متاثر کر لیا ہے تو کیا کرنے کا آپ فکر نہ کریں ہمارے آٹھ دس کے ساتھ ہیں آہستہ آہستہ آہستہ یہ بات ختم ہو جائے گی پہلے کبری والے ساتھی نے کہا کہ آپ کو تو اس سے ملنے کے لیے لے جاتے ہیں ملانے میں لے جائیں مجھے انے کے لے گئے تو اس نے فہرست ہے کہ اعتراضات کے اس نے بیان کی یہ تصور کیا ہے اور پیری مریضی کیا ہے یہ بیت کیا ہے یہ فلانا کیا ہے سنا کیا ہے یہاں سے کہا یہ فنا سے فنا پھر شیخ کیا ہے فنا پھر رسول کیا ہے اللہ کیا ہوتا ہے کس میں فنا ہوتا ہے یار فنا صلہ اللہ کس میں فنا ہونا چاہیے کہ رسول میں فنا ہونا چاہیے شیخ اور پیر میں فنا ہونا چاہیے یہ کیا بات برخار یہ باتیں فنا اللہ فنا تو رسول فنا پیخ یہ تینوں ایک ہی باتیں ہیں تین پہلوؤں سے ایک نقطہ کو دیکھا گیا ایک پہلو سے دیکھیں تو ایک دم نظر آ رہا ہے دوسرے دوسرے در نظر آ رہا ہے یہ وہ کیسے جی جیگا فنا پہ شیخ جو ہوتا ہے یہ ہم اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی اتنی ملازمت شیخ سے ہو جاتی ہے اس کی ساری تعلیمات اس کے باطل میں جم جاتی ہیں اور جب یہ بات کہتے ہیں ہمارے شیخ نے یوں فرمایا ہمارے شہر یوں فرمایا ہمارے شیخ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے اس کی زبان پر یہی بات جاری ہوتی تو بات آدمی ہوتے ہیں ایسے تو وہ جو اللہ کے تعلق کو بیان کرتا ہیں ان کا تعلق اللہ کے تعلق والا جو ہوتا ہے اور تعلق رسول جو ہوتا ہے تعلق لائی ان کا جو ہوتا ہے وہ اس وہ ساتھ ہے کبھی چیز یہ کردار ادا رہ کر رہی ہوتی ہے یعنی گویا اللہ کے تعلق کا عقص اس چیزوں پر پڑ کر اس پر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو دکھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے دیکھتے ہوئے یوں آج ہوتا ہے کہ اس کی تعلیمات کا یہ نمائندہ بن کر اس کو بول رہا تو ان تعلیمات اس تعلق کو جب اس رابطے سے واسطے سے بولتے ہیں تب اس کو فنا شیخ کس ہیں اور کسی آدمی کا جب بیان دیا کہتا ہے حضور کی یہ شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق یہ تعلیمات آپ کا یہ حال یہ شان اس بار کا اس بات کا غلبہ ہوتا ہے کیوں چاہے تعلق اللہ کو بیان کرتا ہے تو اس واسطے سے بیان کرتا ہے تو ہم اصلاحی طور پر اس آدمی کے پاس بیٹھتے اٹھتے اس کی باتوں کو سن کر کہتے ہیں یہ کہ فناط اور رسول ہے اور کوئی سالقین جو ہوتے ہیں کوئی فقراج ہوتے ہیں کہتے ہیں میرے اللہ نے یوں فرمایا میرے اللہ کی یوں شان میرے اللہ ہیوں قدرت, ہیوں کی یوں قدرت ہے یوں کہ بجھائی فون کا افان جو بادن کا ہوتا ہے وہ اس روح کا ہوتا ہے تو اس آدمی کو سلاحی طور پر ہم دیکھ کر کے رہتے ہیں کہ یہ فنا اللہ ہے تو کہتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہو سکتی یہ بات تو بات ہے ٹھیک ہے کہ اللہ کے بندے وہ تو خطرے سی بات نہیں کوئی فنا پہ شہر ہوا تو اللہ رسول کو چھوڑ دو اس کی کے پوسل فنا ہو گیا اور کوئی فنا پہ رسول ہوا تو اللہ کو چھوڑ کر رسول کا ہو گیا تو اللہ اللہ کے اللہ روایت تو فرمایا فرمائے ہو گئے فرمائی ہوتے رسولہ فکر اطا جس اس تحتاد کی رسول کی تو یہ کہنا نے کی اللہ کی آپ حضور تو, تو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات علی کے داؤ کو دوسرا ریاست نہیں منا رہے کون عباد اللہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بندے ہو جاؤ کہہ رہے ہیں باقی میں آئے کہ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ قونو عبادلی تو نہیں کہ بندے ہوتے کہتے اللہ کے بندے ہو جاؤ تو بیچ میں واسطے ہوتے ہوں. پورا بڑا سوال ہوتا ہے ان کا جی کہ یہ امام ابو نفر احمد علیہ کو حضور سے پہلے کے درجہ دیتی تو ہماری امکیوں کی بات کے سارے اماموں والے جو ٹھیکے والے ہوتے ہیں نا ہماری بات کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہم یہ لا کر حوالہ دیتا ہے نا ماموں سے کہا کرتے ہیں حدیث آپ حدیث ٹھیک ہے آپ اس پر امام ولیفا ابو علیفا کا کال پیش کریں گے تو کہا کر دیکھو رہی حدیث پیش کی اس کو تو اس نہیں مانا ہے اور کہتے ہیں امام ابو علیفہ کا کال پیش کرو تو اس حدیث سے پہلے نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہتے ہیں ہمارے امام اعظم ابو ولیفا اس لیے تم کہتے ہیں حدیث پیش کرو اور اس کو تو یہ مانتے نہیں گے اور کہتے کال ابو علیفا لاؤ اس پر ایک ڈسپنسر جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کو کہے کہ اس دعائی کا یہ اثر ہے اس دوائی کا یہ اثر ہے یہ تاثیر ہے تو اسے اس کہتا ہے کہ آپ رائل کالج کے پروفیسر کی تشریح لاوت کے لیے یا میڈیکل کالج کے پروفیسر کی تشریح لاوت کی وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے کتاب کا حالا تو آپ نے دے دیا اور اس نے کیا کہا ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو سوادش کی تو تشریح کر رہا ہے اور ایک تشریف کی مان لیے آپ دفاع رکھیے ایک دوائی کے اثرات جو ہے وہ تو کمپاؤنڈر بتا رہا ہے اور ایک میڈیکل کالج کا پروفیسر بتا رہا ہے تو کون سی قابل اعتبار ہوگی جو پروفیسر بتا رہا ہے سب کو اس فن پر وہ سند اتارٹی ہے حجت ہے تو جتنا کسی بات کو امام ابو ابو سمجھا ہے رحمت اللہ علیہ جس کے سامنے ساری حدیثیں تو دوسرے کا بھی سنا رہا ہے ہم اس مسئلے پر دس حدیثیں ہیں اور دس آیتیں ہیں جب دس حدیثوں کو رکھا جاتا ہے پھر دس آیتوں کو رکھا جاتا ہے اور باس ہوتی ہے باس کے نتیجے میں پھر قول ابو انیفا نکلتا ہے تو کولیا بونیفا میں دس آیتوں اور دس حدیثوں کا نمائندہ ہوتا ہے اس لیے ہم کو نیفا کو دیکھتے ہیں وہ اسے اس نہیں دیکھتے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں بنیفہ کو ترجیح دی ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی تشریح جو ہے وہ ان کے علم گہرائی تقواہ پیرزگاری حضور کے زمانے کا خورب اور پھر دو سو لمحہ کی جماعت کے نمائندہ تھے دو سو لمحہ کی جماعت بیٹھ کر بات کر کے فیصلہ کرتی تھی یہ وہ چیز ہے اس لیے اس لیتے ہیں تو خیر آخر میں وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں ذکر کی اجازت تو دے فلانی چیز کی اجازت دو یہ اجازت کی کیا ضرورت ہے اگر ذکر وہاں کتاب میں لے کے ہوئے ہمیں سو کریں تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اجازت کی کیا ضرورت ہنستے بھی آج ارے عزیز سزا کرتے ذکر فلانا بزرگ ذکر کی اجازت دے گا پھر بھی ہے تو وہ ذکر وہ فائدہ دے گا تو خیر وہ وہاں پر ہمارا ذہن بھی ہر وقت تازہ نہیں ہوتا ہم تو نہیں وہ ایک رخ پر کام کرنے رہتے ہیں نہیں. اس پر ڈاکٹر کے کام میں ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ بھلا ہوا ہوتا ہے دماغ وہاں فائل کھولی ہوتی ہے دماغ کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے وہ فائل کھلی ہوتی ہے یہ باتیں بھول جاتی ہیں وہاں جب یہاں آتے ہیں یہاں وہاں کوش... کی بات پوچھے تو وہ بھولی ہوتی ہے یاد نہیں ہوتی ہے دماغ دوسرا فائل کھولتی پھر یاد جائے گی یہاں یاد نہیں ہے. ہماری عمر میں یہ عام طور پر ہوتا ہے کا جواب یاد نہ یہاں یا خیال ہے اس کا تو کوئی جواب میں دیا کرتا تھا پتہ نہیں وہ کیا جواب تھا تھوڑا بہت یاد آگے او ہو فض علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے علی تجھ کو میں ایک عمل بتاتا ہوں تو اس کو تم کرے تجھے احواز کرنا آسان ہو جائے تو اس کو کرے تو تیرے کرنے جی آسان ہو جائے اور جس کو تو اجازت دے جس کو تو اجازت دے تو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بارش ہے حضریت اللہ, علیہ وسلم پر اجازت آب اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوئی آپ حضرت اللہ کی زبانے میں بارش ہے جس کو اجازت ہوگی تو اس کو تاثیر ملے گی پھر یہ اجازت چلتی رہے گی یہاں تک کیا اب تک یہ اجازتیں آئی ہوئی ہیں یہاں تک ہوتا ہے مولک صاحب کہ میری تمہاری طرح میں کھٹ آدمی وہ کہتے ہیں نے آج کو پڑھ کر دم کرتا ہوں دان کو دم کریں کہ کے فلانیات کو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے پھونک مارتے ٹھیک نہیں ہوتا دا. دوسرا آدمی کہتے ہودا خدا دا عہدا خدا رسول دا عہدہ بسن خلا دا یا اللہ کر شفا بسم اللہ شف ٹھیک ہو جاتے ہیں اب حدیث عدیث ملو خان نہیں کہتے کہ و حدیث کی ہتک کرتے ہیں آیت پڑھنے سے شفا نہیں ہوئی اور انکوں کی باتیں بولنے سے شفا ہوئی اور شفا تو ہوئی ہے وہاں تمہارے سامنے ہوئی ہے نام تو نہیں کہہ رہے پہ <تحاری> آئی پڑھنے سے نہیں ہوا تھا اور سے وہ خدا دا خدا دا پڑھنے سے ہو گئی تھی شفا تب ان کو تم کیا کہہ رہا ہو تو وہاں صاحب نے ثبوت ہے تو نوزودہ آئل کی تاثیر نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے آئل کی تاثیر ہے پڑھنے والا کدو کرے لوگ صرف ملے ہے کہ بعض آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور پرانے فری پاک اس کو کرتا ہے رکھ سکتا ہے بہت اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کے کسی بندے نے کسی بات انتہائی داری کی عادت میں انتہائی اللہ کے طلب میں ڈوب ایک بات کو کہا ہے اللہ نے اس کو قبول کیا ہوا ہے جیسے خدمت کی اس سے اس کو اجازت دی چلنے گی جان لہذا وہ اللہ کا امر ہے آئے کہیں زور ہے ظاہر جی؟ اس طرح ہوا ہوا ہے کیا خیر مضمون کیا تھا اس سے یہ پہلے کا دیکھ حافظہ ہے نا جس جگہ سے یہ نقطہ پلتا ہے اور مضمون بدلا ہے وہاں کوئی نقطے کی بات تھی جس کو کھولنا تھا وہ کون بولے گا جی جی نا فلح رسول فرسود بات ہو رہی تھی وہاں سے بڑی تھی بات ہاں تو خیر وہ جب باتوں سے تسلی ہوئی تو ایک دفعہ جب میں گیا تو اس کا زور آدھا کم ہو گیا دوسری جگہ جب گیا زور اس کا ٹوٹ گیا بس اب لوگوں کے پیچھے کے ڈاکٹر صاحب جوا کہتے ہیں بس ہم تو ہمیں تسلی ہوگی تو خیر آخر تم نے کہا سر آخری بار کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے تجھے اللہ نے توفیق دی ہوئی تھی تو بلیو وال کے ساتھ کام کرتا تھا لوگوں سے ملتا تھا بے نمازی نمازی بن رہے تھے آواز تھے بے دین دین پر آ رہے تھے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی تھی لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا وہ اس کو چھوڑ کر تم نے یہ جھگڑے شروع کر اور تیرا سارا زور روسی وہ ختم ہو گئی ساتھی سے پوچھ کر نکال تیرے اس ملاقات کے بعد سے تین دن دیے دعا کرو اس کے لیے پھر خیر انہوں کہ نے کاروبار بھی شروع کیا ہوا ہے میں نے کہا شادہ شناخت کے کاروبار میں جب اس کو گردن میں وار لگے گا نا اس وہی ہیں اس طرح پسڑ بھائی وہی گردنگ جی. تو پھر یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو اس اس کے ساتھ دھوکہ ہوا نا تو اس کے باپ نے کہا بیٹے کا کہہ رہا تھا کہ انجے بے وقوف ہے کوئی پجابی نہیں انجے بیوقوف ہے کس کا دین اس کا پیسہ جو اس سے لے لے کیسا بیوقوف ہے کس کا پیسہ اس سے کوئی لے لے اس کا دین اس سے کوئی لے لے اس کو پتا کو نہیں چلتا خیر نے کہا کو کہ کوئی وقت لگایا روز ہے میرا مسئلہ یہ ہے یہ علماء امت نے اس بات کو فیصلہ کیا ہوا کہ دائی مبلر اور مسلح دین اصلاح کرنے والا اور دین کو پھیلانے والا وہ آدمی ہوتا ہے جو بنیادی دین کی دعوت دیتا ہے ایمان اعمال اصالیہ ایمان کی دعوت دیتا ہے نیک اعمال کی دعوت دیتا ہے گناہ سے بجنے کی دعوت دیتا ہے اللہ کے خوف کی دعوت دیتا ہے آخرے کی دعوت دیتا ہے یہ تو مبلغ مسلح دائی اور دین کا پھیلانے والا ہے تو دعوت دین کی دی جاتی ہے بڑی سمجھنے کی بات ہے دعوت دین کی دی جاتی ہے دعوت مذہب کی نہیں دی جاتی حنفی ساتھی مالکی حملی اس کی دعوت دینا یہ افساد پھیلانا ہے دعوت دین کی دی جاتی ہے یہ اللہ ہے یہ رسول ہے یہ آخرت ہے یہ نماز ہے یہ ذکر ہے یہ علم ہے یہ روزہ ہے یہ حج ہے یہ زکات ہے یہ پرزگاری ہے یہ تقوی ہے یہ خوشخلاقی ہے اس بات کی دعوت دی جاتی ہے ہمیشہ جس پر اتفاق ہو جس پر بیٹھنے والوں کو اتفاق ہو رہا اور جڑ رہے ہوں اور یہ لوگوں انفی بن جاؤ اس کی دعوت نہیں دی جاتی امام شریف رحمۃ اللہ جو کہ ہم کیوں کہ امام ولیفہ سے رحمۃ اللہ سے بڑے امام ہیں امام اشریف والے ایک ماسریدی امام ہے دو اور بڑے آدمی ہیں جیسے میں عقائد بنیادیں انہوں نے بیان کی ہوئی تو معاسری امام شریف رحمۃ اللہ لہٰ ہے مکہ بکرا میں تو کسی آدمی نے ان سے کہا کہ میں تیرے ساتھ بات کروں گا یا امام ملیفہ رحمۃ اللہ لے آئے سننے کا برفردار ایسی بات میں بات نہیں کیا کرتے یہ تو فرو اختلاف ہے یہاں پر اشتہار لگے یونیورسٹی میں جگہ جگہ جگہ, جگہ جو آدمی اس بات کو ثابت کر لے کہ امام کے بیچے فاتحہ پڑھی جاتی ہے ہم اس کو دو لاکھ روپے انعام دیں گے تو یونیورسٹی میں ہی مچاتا رہتا ہوں یونیورسٹی کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بڑا عالم یہ ہے میرے بارے میں خیال ہوتا ہیں حالانکہ مانا ان پڑھ آدمی ہے سنیے باتیں سناتے ہیں تو مجھتا جگہ جگہ سوال کریں ڈاکٹر صاحب اس اشار کا جواب دو نا ذرا اس اشار کا جواب دو نا ہر جگہ کہتے جائیں گے تو ایک دن میں نے کہا کہ اب ہارے کو میں جواب نہیں دے سکتا جمعے کی تقریر میں, میں اس کا جواب دوں گا تو جمعے کی تقریر میں لوگ آئے جی میں نے کہا کہ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے چم اس بات پر جگہ شروع کر دیں اور نام مقرر کریں اور خیال لگائیں کہ ایمان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے ففاتیا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے کی. کام کی بات تو یہ میرے بھائی کہ ہزاروں بے نمازی پھر رہے ہیں تو ان کو نمازی بنا ہزاروں بے دین پھر رہے ہیں تو ان کو دیندار بنا اگر نے دیندار بنایا انہیں تو تو اسے پوچھیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں تو تک کہہ دینا کہ فاتحہ پڑھو ایمام کے پیچھے اگر میں نے بنایا مجھے پوچھا میں کہوں گا نہ پڑھو مذہب کی دعوت جو آدمی دیتا ہے یہ فسادی ہے یہ دائی نہیں ہمری بنو شادی بنو مالکی بنو اور ہمری بنو اس کی دعوت نہیں دیا کرتا مجھے یہ جب آدمی ایک طریقہ کو اختیار کرنے کے دیا کرتا ہے فرض کو بتایا کرتے مذہب کی دعوت نہیں ہے مذہب کی دعوت نہیں ہے مسلک کی دعوت نہیں ہمارے مسلک پر چلو تو تب دین ہے چاہے تم تم نہیں بنے تو تمہیں دینی نہیں ملا تم جمع الما فضر نہیں بنے ہو تو میں دینی نہیں ملا تم جماعت السلامی نہیں بنے ہو تمہیں دینی نہیں ملا مسلک کی دعوت نہیں ہوتی تم جو بنی نہیں بنے ہو نہیں ملا تم ریوی نہیں بناؤ تو دین دینی نہیں دیواری مشرب کی دعوت دے رہا ہے یہ بھی فساد پھیلا رہا ہے مشرب کی بھی دعوت نہیں ہوتی مشرب ایک چیز سشنی قادری نقشبندی اور سرور دن کی بھی دعوت نہیں ہوتی دعوت بنیاد کی ہے اس میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ یہ نہ تو اور بڑی کے لیے گھر کر لایا کرو لوگوں کو میں جی؟ جو ہے تو لایا کرو یاد دیوانوں کی شفا ملتی ہے جی؟ بنیادی طور پر اس چیز کرنے لائق کر. بنیادی چوک پار کو اللہ کے تعلق کے لیے لایا کر سچ بات ہے بیماریوں وغیرہ دموں میں آمر جو ہوتے ان کی قوت ہم سے زیادہ ہوتی ہے عاملین جو ہوتے ہیں نا جو کامل نہیں ہوتے کسی کی ڈاڑی بھی نہیں ہوتی کسی کی ڈاڑھی کتری ہوتی ہے بعض وقت بازو کیوں نہیں ہوتا ہے آج. دم بم جو ہے تو یہ ان کو ان کا بھی اثر ہو سکتا ہے مجھے یہ کہنا دور محنت اسی کے لیے کی ہوتی ہے کہ چھوڑ کر چلا کاٹا ہو کہ شام کا جب وہ دم کرے تو شفا ہو جائے تو تمہارا ایک یہاں پر بڑا دیوانہ تھا ہمارا رشتے دار میں نے بھرتی کیا تھا یہاں پر تو توڑھتے تالے کھیل کر توڑنے کا اس نے وہ کیا تھا منتر جو ان کو یاد بھی ہوگا منی منیر احمد کیس اس کا اخبار یاد بھی جاتا تھا اخبار میں وہ کبھی کبھی یاد بھی جاتا تھا اتنا عجیبات نہیں تھا تو خیر جی وہ اتنے دن جو ہے پتہ نمک نہیں کھایا ہے پھر کیا, کیا کیا کیا کر کے ابھی میں نے چلکشی کی ہے تو اسے مجھے یا سل ہو گیا اب میں کھینچتا ہوں تالے کو توڑ دیتا اس مہینے کی قوت زیادہ ہوتی ہمارے بات آوزاری کا دعا کا اور ہے پڑھنے کا ہوتا ہے کبھی قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے نہ قبول ہو تو ہمارا کوئی ٹھیک ہے جی؟ نہیں صحیح بات ہے جی کس کا ٹھیک ہے کس کے ہاتھ میں شفا جی؟ جی؟ <laughs> کا ہے <laughs> اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے کس ہاتھ میں کام کر کے بنانا بھی زیادہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کی زاری ہی ہے زاری ہی کر سکتے ہیں آؤزاری دعا جی خیر بات کیا تھی جی اس سے پہلے دعوت ہے وہ دین کی ہے مسلک کی نیوز تو میں آج ساری باتوں سے بات شروع کی تھی سب بجے نماز جی آپ یہاں سے بات شروع کی تھی اس کی طرف واپس آتے ہیں سچ بات ہے یہ راستہ جس کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کے آگے سارے وسائل اسباب یہ سب لوگوں نے یہ وہ سودا ہے اور یہ وہ دکان ہے کہ جس کے آگے ساری باقی سب لوگوں نے اس سے بڑھ کر سودا دیں ہے ہاں وہ آپ دونوں دیکھیں اس جو بھولا تھا وہ یاد کسی دن ہے عمل کی قوت پر بات کرنے کے تھا عمل کی قوت پر جس کو سنا کر میں نے آپ سے بات کی کہ صدقے کا عمل جو ہے یہ آگ پانی آباد لوہا پہاڑ اس سے زیادہ سوت والا ہے اور پھر یہ عرض کیا تھا کہ عمل امل کے بدلے میں اس سے یہاں مجرخیلا والی بات آ گئی کہ عمل کے بدلے میں دنیا کی چیز لینا تو بہت کم سودا ہے بہت کم سودا ہے کہ ایک بزرگ بڑے دعا مانگتے تھے بڑی دعائیں مانگ اللہ کا آگے جاری کر رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں کسی وقت ان کے لام کہ اچھا کیا کیا مانگتے ہو کیا کیا چاہتے ہو کیا آپ کو دیں تو so, خاموشے کا جو بھی جواب ہی نہیں دے رہے ٹھن جو ہر وقت دعا مانگتا رہتا ہے یا اللہ تو آپ کی رضا کے لیے مانگتے رہتے ہیں کہ آپ دعا مانگنے سے راضی ہوتے ہیں وہ تو اس لیے مانگتے ہیں کہ دعا موخل عبادت ہے مغرب ہے اور ہم دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ خوش ہوں آپ راضی ہوں آپ مانگنے سے راضی ہوتے ہیں ہم تو اس لیے مانگ ہی. دیتے ہیں باقی جو دیں ہمیں کیا ہے ملتا ہے, نہیں ملتا ہے. ابھی شیخ نے اللہ والوں کی وفات کے بڑے واقعات ہمارے سرکار میں لکھے ہیں کہ آدمی وفات بار رہے تھے کہ اللہ والے بندے زمین پر گرے ہوئے تھے مکھیاں منبڑا رہی تھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو آدمی آیا اور اس کیا مکھیاں اڑائی میں کو جھڑکا کسی کہاں سے آ کر بیٹھ جائے ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان خلن ڈالنا اس حال میں اس کے حضور سر کو رکھا ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو مچھیاں بن بنا رہی ہیں ان کو اڑانے والا ہی نہ ہو رہی ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم کوئی نہ ہو اور ہم زبان کو ہی نہ ہو پڑیے اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار اور اگر مر جائیے تو نوحہ خان کوئی ہم نے کہ یا اللہ ہم نے چہرے سب چیزوں کو تلاش کو سو آیا تو اسے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے سوال سوالوں سے یہی ہے سوال اچھا کچھ بات سارے مزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی ارے خانجی رحمت اللہ کی وفات ہوئی نا خواجہ مجدور صاحب رحمۃ اللہ نے شعر لکھا جو ان کے وفات پر جو لکھا تو اس میں ایسی یہ لکھا کوئی مزہ مزہ نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں چلے بغیر جلد جب سانس لیتے تھے جلدی یہ گوشت کیا بھو آتی چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پر ایسا چلے جا جلا تا. ایسا غم ہوا اتنی ہمت تھی کہ موجود غم کے اس محبت کے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی پھر دوش آواز پہ اتنا بحال رکھے ہوئے کہ تقریر بھی کی ہے کفن دفن بھی ہوا ہے خلاوت کا مسئلہ بھی طے کیا ہے جشکے بھی روانہ کیے اس باتی قوت کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ تھا بدن کا کمزور لیکن راج ایسا مضبوط کہ جس وقت منقین الکاط کے خلاف لشکر بہت سارے منع کرنے لگے عمر فاروق رضی اللہ سے منع کرنے لگے اس وقت جو یہ جمع ہیں نا پھر پتا چلا کہ آساب میں کس کی قوت کی اصاب کی قوت پیسے سے نہیں آتی ہے بم سے نہیں آتی وہ ایمان سے آتی گا خندر کا جو میدان میں رسول اللہ صلی اللہ سے دیکھا کہ پیڑوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک ہے سردی ہے کپڑے نہیں ہے بہت تکلیف کے آرتے ہیں صاحب اکرام یہ سورج وہ کون سی سورج حضاب کیسی آئے گا بڑا ضرور ہے پہلے آنکھیں پتھرا گئی یہ ساتھی جو جتنے بیانے بیٹھے جو نا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے جو ٹوٹ کر نہ جائیں آپ نے اپنے فائدے کی بات کو تیز ہمارے فائدے کی بات نہیں بیٹھنا زاغ زاغ عطل بسرو ایسا کچھ ہے پتنی کسی آپس کو جا دو سو آزادہ بلونہ یہ ٹینشن کے تین درجے بیان کیے ہیں سائیکالوجی والے سیکرٹری والے بیٹھے ہیں ان کو پتا چلے کہ شاہد نے کس بات کو کھولا ہے آنکھ پتھرا گئی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں یہ جب سیاسی مریض ہوتے ہیں نا سائیکٹک پیشنٹ اس جان کو دیکھ کر دیکھا پہچانا جاتا ہے کہ یہ مریض ہے اس کی آخیں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں اتنا ٹینشن آیا ہے کہ آخیں پتھرا گئی بلاک دلک لنا جا کر کو آنے لگے آج میں انوالا نہیں کرتا برکات نہیں کہتے کو چیز اندر سے نکل رہی ہے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے مید اور کلجے پر سر اس بان میں کلو بل کو دل کا نکلنا بائے کلو بل حاجر بلّا دماغ پر پریشانی اتنا دماغ پر پریشانی کے اگنی میں وس وقت آنے لگ جائیں گے کہ لوگ کہتے ہیں جب ٹینشن بڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ مریض کا تو اس کو وساوے آنے لگتے ہیں تین درجے ٹینشن کے بیان کیے ہیں ڈاکٹر صاحب قرآن کی مندر کشیاں عجیب ہیں آنکھ والا تیرے کا تماشا دیکھے وبے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حال دیکھا نہیں جا رہا ہاتھیوں کا تو انسار کو بلا کر کہا کہ اگر تم لوگ اس بات پر راضی ہو تو ہم جو ہے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کریں کہ مدینہ منورا کس سال کی جو کھجوروں کی فصل ہوگی وہ آدھی ان کو دے دیں گے اور اس طرح کر لیں ان کے ساتھ انسان نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ صنع اس مدینہ کی کھجور یا تو آدمی ہم سے خرید کر کھاتے تھے یا ہمارے مہمان ہو کر کھاتے تھے جب ہم دورے جاہلیت میں تھے اس وقت کوئی زور سے ہماری اس کھجور کو کھا نہیں سکا آپ جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو ہم سے کوئی زور سے لے لے گا ہم ختم نہیں ہیں لڑیں گے ہم یہ فرفسف میرے سامنے بیٹھے ہوئے وہ کہ ذرا کافر پیر دباتا ہے تاکہ پیشاب نکلتا ہے تمہارا یہ ایمان کی قبوت ہوتی ہے جب آدمی اس بار کی نیت کی ہوتی ہے کہ اس بدل کو میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو تیار ہوں. طالبان کو جب پاکستان اور امریکہ چلا رہا تھا ان کا خیال تھا کہ افغان کابل کے پاس آ کر ان کو ٹکرائیں گے اور پھر جو سیکولر گورنمنٹ بنا کر ان کو پیچھے کر کے دکیلیں گے لیکن جب انہوں نے ساٹھ آدمیوں سے سوئسائڈ آپریشن کر کے کابل کو فتح کیا تو ان کو پتہ چلا کہ کی بار کس سے کہتی اور ان کے ہاتھوں سے نکل گئے لفظ کو ہجور سے اب ہاتھ پڑتا ہے اس کی آنکھ جب گندی ہوتی ہے گناہ میں سلا ہوتی ہے اس کا نفس جب گناہ میں سلا ہوتا ہے پھر اس کے اندر جرت ایمانی اور جوش ایمانی نکل جاتا ہے اس کا حوصلہ نہیں رہتا میں آخری بات یہ کو سناؤں کہ سکھوں کا لشکر دبایا اس پنچار شادی کے پاس ونٹورا جمن کا جمنیر رنجیت سنگھ نے ملازم کیا کروائے کڑک کر بات کرنا ہے رات کو جوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوئے مانگا احتیاطی رات جب گزری تو ونٹوا پندرہ تاریخ جو کہ وہ یوروپ کے بڑے بڑے میدانوں میں لڑا ہوا تھا نیپولین کے لشکر اسے اعلان کیا کہ بھاگو ہمیں حیرت ہو رہی تھی کہ یہ بھاگ رہا ہے کوئی لڑنے والا یہ ہماری طرف نہیں ہے کوئی گیا ہی ہے آئے میرے بھائی کیا سودا ہے اس کو میں سمجھ نہ سکے اس کی قیمت کا ہم جانچ نہ سکے کہ جس کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا سب پر غالب کرنے کا جگہ بڑھانے کا بڑھوتری کا پیاری دنیا اور رات کو بڑھانے کا بچر دے کہ ہم اور آ سودے کے دینے کے لیے تو کریں کہ ہو سکتا ہے ہمارا دیش جو ہے وندے سے دگ دگا کر رہا ہے پتنی ہوگا کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا یقیناً ہوگا ہو کے رہے گا وہ اللہ تبارک و اتار سو کر کے دکھائے گا اگر ہم آپ جو ہے اس کے لیے تو تک اللہ مکھا جو زرا اللہ سے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا بنایا گیا میں لایا تھا وہاں سے روزی جائے گا اس تو وہاں ہماری اللہ جس نے بھروسہ کیا اللہ پر فو حسب کے لیے کافی حاضر مانگ گئے اللہ چمٹ چمٹ کر مانگ اور جب ہمارا دعا کے ذریعے سے مسائل حل کرنے والے بنیں گے تو پھر سے آدمی کو اعتماد آئے گا اللہ کی جان پر تو اس راستے کو سمجھے گا کہ کی کیا راستہ ہے تکوا والا راستہ کیا ہے میں اپنے نفس کی اصلاح کر تقوی کو اختیار کر امال کو درست کر اللہ کی حضو کر اور مانگ اللہ سے برجائے کیسے نہیں ہوتے خندگ میں اتنا ٹینشن لایا ہے ثالبان تو مسلمان دلہ روز کے ساتھ کی اس میدان میں ابھی جہاز پر جاتے ہیں نا پانچ مسجدوں کی جو زیارت کے لیے جاتے ہیں بجن منورہ میں مسجد فتح مسجد فتح وہ مورچہ ہے جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے سب سے اونچا مورچہ وہی ہے اور باقی سب صابر کرام ساخت جنگ تھی اس میں کہ ایک جگہ نماز پڑھنی ممکن نہیں پانچ مسجدیں بنائی اور اس میں فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے شور کے کی آواز دیا پھر اسلحہ اٹھا کر پھر باغ کے ستر پھر پھر پاک اور میدان میں رہ کر پھر آتے تھے تھوڑے لڑتے تھے پھر شور کی بایا پھر جاتے تھے یہاں تک کہ اتنا سخت نگرانی کرنی پڑی خندر کی کہ ایک موقع پر چار نمازیں نہیں پڑھ سکیں سارے چار نمازیں قدا ہوئی ہیں کتاب کا یہ مسئلہ ہے جب جنگ چھڑ جائے اور نماز پڑھنے کا موقع بالکل نہ مل سکتا ہو تو پھر نماز کو مخر کر کیا جائے گا اور کتاب کو جاری رکھا جائے گا لیکن یہ ہے کہ ایسے حال میں جمے تو اللہ نے فتح کا کھولا ایک دو دوڑنے کی بات نہیں ہے میں تو ایک تقریبا کا بتا یہ ساری قوم ویسیت مجموعی جمع کرے گی محنت کرے گی پھر اس کی سطح بلند ہوگی اور اس سے کو پھر لیڈر ملیں گے جو ایمان والے ہوں گے تقوا والے ہوں گے ضرورت والے ہوں گے حجاط والے ہوں گے ایمانی فراست والے ہوں گے ایمانی فجاعت والے ہوں گے بھائی اور دوستوں دوڑنے کی بات نہیں نیت کریں اس راستے کو اختیار کرنے کی اس کو لینے اس پر چلنے کی اس پر محنت کرنے کی تکلیفیں ضرور آتی ہیں ہمیشہ کریں کہ اس بیس چیز کو لگتا ہے پہلے اس کو سیکھتا ہے تکلیف ہوتی ہے پھر اس کو حاصل کرتا ہے پھر وہ ہاتھ میں آتی ہے پھر فوائد دینا شروع کرتی ہے پہلے دن کارخانہ تو فائدہ نہیں دیتا ہے چہمت ہوئی ہوتی آدمی کی بناتے بناتے بناتے بناتے ٹھیک ہے نا اس کی نیت کریں ابھی شاہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا ساتھی باہر کھانا یہی رہتا ہے دوسرا دن صبح کی نماز کے بعد دو دس بجے تو رخصوص کرتے ہیں ساتھیوں کو میرے ذکر بھی صبح ہوتی ہے وائلكم الهو الله،, إله إله إله الله لا اله, إله, إله, إله, إله. الا الله الرحمن الرحيم الف لا من الله لا الا عبده المسلمين والمسلمات الاحياء منهم الامبات اللهم صل من النبي محمد الله عليه وسلم وخذ من فضل محمد صلى الله عليه وسلم راتجنا منهم رب رحمهم رب ان كبيرا رب بنا اهلنا من الزواجنا وارزقنا قرتايا من الذين المتقين منا اللهم لا صلاه الا ما جلته و سالم انت تجدوا دعنا سلام کے اسرت یا اللہ بارہ پوری بندہ سدرہ سدرہ کرام سے معاف فرما احمد جال پرہم فرما میری شانیں دور ہوا اسرات کاสาร فرما یا جامع تو گھر میں درگاہ میں ائے یا اللہ ان کی مانو کی بچن کی دعائیں کی دوں کی سفارش فرما یا اللہ بنا کے سفارش یا اللہ اپنے حفاظتیں مان گلا کر نہ دس دس سال <تصال> میں حمل کرنے والے عام طور پر عمل مسلم سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں کر ڈال دے کوئی تنگس و تندرستی کے دور گھما پریشان اور اور پریشانی کو دور دے مشکلات میں گھروں مشکلات کو خراب کوئی بیمار اور گھروں میں بیماری یا نہ کچھ جہاں دین گھروں میں اور بھائیوں میں آپس میں ہیں اور آپس بدنشیں ہیں اور مخالفت کے آلات یا نہ کچھ بدل کر کے ہر یہاں لوگ اپنے سامنے گری ہوئی ہیں اور شکایتیں کر کے کر سب کی جس سے گری فرما یا سب کے لیے یاد خیر آخر تالاب پیدا فرما جو لوگ میں گھرے ہوئے ہیں اور مختلف ذیلوں میں اور مختلف جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں اور یاد پیدا فرما اور یہاں لگ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ, اللہ غلطی تو اللہ کو معاف فرما اور یا لطفی اپنے سب لکھ رہے ہیں غلط فیصلے فرما یہاں <سؤال> جس کے مرادیں تو یہ سب ہیں وہ خود جاننے والا ہے یہاں مرادیں خود ہی پورا کرنا ہے منع کرنا ہے